چوتھی رکات کا قاعدہ فرض پانچویں امام اگر کھڑا ہوا تو مقتدی امام کی مطابقت نہیں کرے گا اور سب بیٹھے رہیں گے اور لقما دے کر کوشش کریں کہ رکو سے پہلے وہ واپس آ جائے جب وہ واپس آ جائے تو واپس آنے کے بعد وہ سجدے سہو کریں ایک تو صورت یہ ہے فرض کیجئے کوئی امام بہت ہی ڈھیٹ ہے نہیں آ رہا لینے پر بھی واپس نہیں آ رہا تو اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ پوری نماز کریں اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد پھر نماز کو لوٹانا ان کے لیے واجب ہے اگر امام پہ آ جائے واپس اور واپس آنے کے بعد سج سہو کر لے تو امام کی بھی ہو گئی اور آپ کی بھی نماز ہو گئی